اس لیے کہ انہیں صاف بتودے جس بات میں جھگڑتے تھے اور اس لیے کہ کافر جان لیں کے وہ جھوٹے تھے